بہت زیادہ آپ کو نماز میں آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم, اسلام علیکم. علیکم السلام اسلام علیکم وعلیکم السلام ہلو ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بھائی میں نے بات کرنی تھی بہت عرصے سے میں یہ پروگرام دیکھ رہی تھی مجھے नहीं. بہت اچھا لگتا تھا بہت شکریہ. اب رمضان کا تو بہت اچھا پروگرام ہے نشاری کا بھی اور افطاری کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے میاں باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ چار چار سال تک نہیں آتے اچھا تو پوچھنا کیا چاہتی ہیں شریعت کے مطابق یہ جو نکاح ہے نا ٹوٹ جاتا ہے اچھا لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی محمد یوز صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے کہ ایمن کی کال آئی اس کے علاوہ ڈیلس سے کال آئی مسوخان کی کال آئی رمضان کے بچھڑنے کا غم بھی ہے حق ادا کیا نہیں کیا یہ بھی ایک پرابلم ہے لوگوں کو جو تکلیف نہ دی جائے یہ بھی ایک پیغام ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ فورٹی نائن کی آہت نمبر تھرٹین جو اللہ سبحان و تعالیٰ ففٹین نمبر کہتے ہیں ایمان والا وہ ہے مومن وہ ہے جو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انکان شک بھی باقی نہ رہے ٹھیک ہے اور پھر ہم سورہ محمد میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان لاؤ تاکہ تمہارا تقویٰ بڑھا دیا جائے یہ جو آج ہمیں کالر جوائن کر رہے ہیں جیسے ہماری بہن ایمن نے کہا یہ صحیح راستہ پوچھنا بھی ایمان کا تقویٰ ہے کہ لوگ ڈائریکشن پوچھ رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ سبحان اطالعہ انسان کو بھیج رہا ہے آپ نہیں آنا چاہیں گے وہ بھیج رہا ہے ہم دنیا سے نہیں جانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مار دے گا تو تقاضا ایمان کا یہی ہے کہ ہم عمل کریں اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ رہ گیا اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ میں تو اس کا تصور بھی نہیں دلا سکتا کیونکہ سورہ عال عمران تین سورج آئے نمبر 134 میں اللہ سبحانہ و کہتے ہیں دوڑو اپنی مفرت کے لیے جس کی وسط زمین اور آسمان جتنی ہے زمین اور آسمان جتنی جس کی کیپیسٹی ہو ہمیں ہم گار ہیں ہم خطاگار ہیں لیکن اللہ سبحانہ و نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں اگر ہم زندہ ہیں مرنے کے بعد تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف جو ہے عدل کے حساب سے ہوتا ہے لیکن اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں کم سے کم مایوس ہونے کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ ماہ رمضان ملا اور ملنے کے باوجود بھی ہم مغفرت اپنی نہیں کروا سکے ایسے بھی لوگ شامل ہوں گے اس میں تو کیا بہی دہنے سے آپ نے تو بڑا ہی ایک عجیب سوال کیا ہے کہ کی ماہ رمضان ہونے کے باوجود پانے کے باوجود مقصد نہ کروا پائے میں حدیث کی ذریعے انڈیکیٹ کروں گا کہ اکالیہ علیہ و اسلام جب ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا نے یا رسول اللہ آپ نے اس طرح خلاف سبق مرتبہ تین آمین کیوں فرمایا تو فرمایا کہ جبیل امین علیہ ہی سلاخلام میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یارسول اللہ میں تین دعائیں کروں گا آپ جو پر آمین کے نا تو اپنی جو تیسری دعا تھی جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ تیسری دعا یہ تھی کہ لالت ہو اللہ کی اس شخص پر کہ جو ماہ رمضان پا لے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اچھا اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ماہ رمضان پایا اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے آپ سے کلام کروائیں گے ناظرین آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد پرائ ٹائمس کی ٹرانسمیشن افطار کے آخری لمحات اور رمضان کے بس اب رہتے ہوئے آخری آخری چند گھنٹوں میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد زبید اقبال حاضر خدمت ہے آج ادھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ کھویا کچھ پایا کیا کھویا کیا پایا کتنا کھویا کتنا پایا کیا کچھ پا سکے کہ نہیں پا سکے اس دکھ اس رنج اس غم کا اظہار ہے آپ بھی آئیے ہمیں جوائن کیجیے اور بتائیے کہ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے آپ کے کی جذبات کیا کہتے ہیں آپ کے کی احساسات کیا کہتے ہیں پہلے سوالات کو یہ کراش، کام کیسا ہے دیکھیں عام طور پر اس میں جو ہے وہ بالوں کو ڈھائی کیا جاتا ہے براؤن کلر ہے دوسرے کلر سے یہ صحیح ہے بالکل اسی طریقے سے عائد روز ہیں انہیں بنایا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ مردوں کی مشاورت اختیار کر جائے تو انہیں بنایا جا سکتا ہے اسی طرح لیوز ہیں انہیں بنایا جاتا ہے جب وہاں پر بال ہوں تو اگر یہ کام کیے جاتے ہیں تو ایسا کام کرنا درست ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو اس کی تفصیل ہمیں بھجوائے تو ہم ان اس کا جواب دے دیں گے اس کے بعد یہ پوچھا کہ یہ ایکٹریس جو ہیں یہ جو کام کرتے ہیں تو یہ فرما رہی تھی کہ ماہر رمضان نے کیوں ٹی وی دیکھ کر میں اس کام سے دور ہو گئی ہوں تو میں انڈیکیٹ کرتا ہوا یہ کہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی میں دعا کروں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دائمی توفیق عطا فرمائے جب اس کام سے دور ہو جائیں اس کے بعد یہ پوچھا کہ ان کی ایک دوست ہیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے لیکن سسرا والے ان پر ظلم کر رہے ہیں شوہر ظلم کر رہا ہے نقطہ وغیرہ نہیں دیتا تو اگر شوہر ظلم بار بار بھیج دیتے ہی بہت تکلیف کا سامنا کوئی ایسی بات نہیں تو شوہر مکمل طور پر گنگار ہے بالکل اور اس کے بعد یہ پوچھا مسجد خانے کی نظر سے اختلافات کس ختم ہو ہم اپنی غلطی کو کیسے معاف کرائیں لیکن اختلافات اس صورت ختم کر سکتے ہیں کہ ہم جب ہم اپنا محاذمہ شروع کر دیں کہ ہم نے کس کا دل دکھایا ہے ہم نے کس کی جو ہے وہ امانت میں خیالت کی ہے جب ہم اپنا محاذمہ کریں گے تو ان کے پاس جا کر معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ شاء بھی ختم ہو جائیں گے اور جب ہم معافی مانگیں گے دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ رب العالمینگی رکھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جی بات کر رہا ہوں کونر کہاں سے جی سمینا بات کر رہی ہوں نارتھ حیدرآباد سے جی فرمائیے بس آج آپ کا موضوع ہے کہ کیا کھویا کیا پایا हु. تو ہم تو بہت گناہ گار لوگ خطا کار لوگ آپ یہ دعا کریں کہ جو ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں معافی دے دے کل سہر قادری صاحب کی دعا اور اس نے ایک آنسو کر کسی کا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اس کے سب سے ہم سب کی مفرت ہو جائے ہم سب کے گنا کیونکہ ہم لوگ تو وہ تو نواز ہے نواز رہے ہے بن مانگے بھی بہت دے رہا مانگ بھی بہت کچھ دے رہا ہے آپ کا یہ پروگرام یہ تیس دن کا پروگرام یہ دعائیں یہ سب یہ بھی عبادت میں شامل اللہ تعالیٰ کر لے ہماری جو ہم اپنی عبادت چھوڑ کے ہم لوگ تو مانگنے والا منہ ہی نہیں ہے ہمارا ہمارا تو رواں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے بے شک یہ بات بس. آپ کے تأثرات کا آپ کے جذبات کا بہت بہت شکریہ ضرور میں اس پہ تبصرہ کرواؤں گا ناظرین آپ رہیں ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقت کہنے لگے وہ پورت ہی کچھ جب, جب دنیا میں سر پڑتے رہے ہر قبر ہم بی تین یاد جنت کو جنت اور قبر میں ہو جب ہاتھ کے نیروں نے دیکھا متے ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی کیا حال ہے آپ کا جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے جی میں حنا ملک لاہور سے بات کر رہی ہوں جی وینا ملک صاحب ہم بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور کیوں کہ پوری ٹیم کو مبارک باد دیتے ہیں ہمارے لیے اتنا اچھا پروگرام اور آج تو آپ نے اتنی شناخت خان شہباز کو بلا کے کیا प्रोग्राम لگا तो پروگرام کو تو مفتی صاحب کو بھی میرا سلام اور میں نے ایک نات کی فرمائش کرنی ہے بالکل کیجیے جی آنکھوں کو وہ کچھ نظارے نہیں بھولے پچھلے سال نعت پڑھی تھی کیوں ضرور ضرور ضرور بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ کون کرنے کا مزید بات وہیں سے جاری رکھیں گے ہم نے گفتگو جو ہے وہ چھوڑی تھی کیا کھویا کیا پایا اسے سلام ہم کر رہے تھے تو کیا مزید جوڑا جو ہے نمٹا دیتے ہیں پہلا کون یہ کیا کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ تاخیر کرتا ہے یا کوئی بک وغیرہ لکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیے میں قرآن ایمان اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے برندی نہ رکھنا اور جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا انتہ بتا ہم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ باوجود تم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی تمہارے تمام آماز ضائع ہو جائے یعنی <سرح> صرف آواز کو کرنے سے نبی کی بارگاہ میں کو حکا کر دیا جائے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے محول سے کتنی محبت ہے میں رسول کے لیے آسا علیہ السلام کے بارے میں زبرا برابر بھی گرتاخی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس وہ واجب القتل ہے اسے قتل کیا جائے گا لیکن یہاں پر ایک بات میں ہے بتانا چاہوں گا کہ قتل کرنا ہر آدمی کا حق نہیں ہے یہ ہاکی میں وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے قتل کروائے ہاکی میں وقت پر بھاری ذمہ داری آئے ہوتی ہے کہ پکڑے کرارے باقی سزا دے بالکل نہ چھوڑے اگر ہاکی میں وقت سستی کر رہا ہے تو پھر لوگ پر امن احتجاج کر ہماری جو جان ہماری آل اولاد ہمارے والدین جو ہیں وہ سرکار پر ملا ہے مزید کیا فرمائی اس کے بعد جو ہے یہ پوچھا بہن نے کہ ان کے شوہر جو باہر گئے ہیں چار سال پانچ سال کے بعد یا سال کے بعد آتے ہیں میں کلیئروکتے نکاح ختم ہو جاتے ہیں چار سال رہتے ہیں یہ گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ عمر رضی اللہ نے چار مہینے کی مدد مقرر فرمائی کہ اس کے بعد شوہر یعنی چار مہینے سے دور نہیں رہ سکتا چار سال پانچ سال کے بعد آتا ہی گناہگار ہوگا لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا اور اس کے بعد یہ سرینا بہن نے پوچھا کہ روح روح ہمارے گناہوں میں بالکل ڈوب چکا ہے تو ہم اللہ رب العالمی سے کیسے معافی چاہیں سے میں نبی کریم فرماتے اگر تمہارے زمین و آسمان بھی بھر جائے لیکن تم اگر سچے جیسے صوبہ کرو گے اللہ رب العالمی تمہاری تمام صبح کو وہ محمد عیدا صاحب بہت سے لوگ اس رمضان میں میں نے دیکھا خود بظاہر مشاہدہ بھی کیا آپ نے بھی کیا ہوگا جو گناہوں کی لذت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے گناہ جو ہے وہ اپنے انداز سے اس کو وہ لے کے چلتے رہے کچھ ایسے نماز بھی پڑھتے رہے روزہ بھی رکھتے رہے لیکن اس کے پیلرل گنا بھی چلتے رہے اس پہ کلام کریں گے ناظرین بات یہ ہے کہ آج کی یہ جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اب میں ایک کنٹینیوٹی میں سلسلہ رکھوں گا ان چاند رات تک آپ کے تاثرات جس طرح سے ہیں اسی انداز سے ہم لیتے رہیں گے رمضان میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا کیا اس کا ادا کیا کیا نہیں کیا باوجود اس کے ایک رمضان آیا ہم نے کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا یہ ساری باتیں آپ اس کے ساتھ ان حاضر ہوں گے ایک مختصر سے کے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد میز اخبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی جناب, جناب, جناب پہلے میں ایک آ... بات کہنا چاہ رہا حدیث <تصفح> ایک شخص ایسا ہے جو بار بار کسی کے پاس آ کے مانگتا ہے پھر اگر مانگنے آتا ہے اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہے جو دروازے پہ آ کے آپ کے بیگ ہی جائے پینے کا نام لے نہ لے تو یقیناً نہ دینے والا اس کو کچھ نہ کچھ دے دے گا تو یقیناً مبارکباد کے مستحق موسک وہ لوگ جو دس دن کا احتقاب کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی برآمد مجبوری نہیں کر سکا تو اس کے لیے اب بھی موقع یہ ہے کہ امیر اہل سنت حضرت مولانا ہلو ہلو میرا خیال شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے ایک اور کال شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بیٹا کیا حال ہے جی اللہ کا شکر ہے آپ کو آنر کہاں سے میں اندوزے سے بول رہی ہوں جی سر ہاں نتیم صاحب جی تو آج کا بازو گفتگو آپ کا حلق مفتی عن سر عام بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں اپنا مفتی اکمل صاحب جتنے بھی مفتیان آتے ہیں بیٹے ہیں ہمارے بہت ہی مستحق ہیں انہوں <سجد> نے دین کا سچا اور غصہ راستہ جو ہے نا آنے والی نسلوں کو دکھا رہے ہیں کیونکہ آج کے में دور میں جو پروگرام چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بچے جو ہے کہ نیکی کی طرف صبح اونچا بولے گا آپ کے بول رہی ہیں تو لےکی کا راستہ نہیں مل رہا ہے اور رمضان کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ اللہ کا آ کے ہم پر کرمدازی کی میزبان ہم مہمان لیکن ہمیں ایک موقع ملا کہ اللہ سے آگے گر گڑا کے ہم انتظار کر سکیں تو جو آج اپنا طاہر خاص ڈاکٹر طاہر خاج صاحب بہت متبرک ہستی ہیں جنہوں نے دعا کی کچھ سکم دعا میں ہم بھی شامل ہوئے ہیں تو ہمارے بھی کوئی گناہ جو اللہ تعالی محافر فرما دے اور چھوٹی سی نیکی یہی ہے کہ کسی کو بھی اگر کسی کے لیے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ جو حق دار ہوتے ہیں یہ زکوت سے یہ جو مستقس ہوتے ہیں ان لوگوں تک پہنچنے دی جائے کیونکہ آج لوگ زیادہ تر نہ بیٹی کی شادی اب وہ بیوہ <سؤال> عورتیں جن کے بچیاں چھوٹی چھوٹی جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا جن کا ہاتھ بنتا ہے ہر دار کو ہاتھ پہنچایا جائے ما جی آپ کے پیغامات بہت خوبصورت ہیں بہت جی حسین ہیں جی اور میں آپ سرچ کروں دنیا بھر کے تمام خواتین و حضرات ہمارے دیکھنے والے آپ دیکھیں کہ کل ڈاکٹر طاہر القادری شاہ کی دعا میں ماشاء اللہ لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی ہے اور ہمارا ایمان ہے جیسے کہ چالیس افراد جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے تو جہاں لاکھوں افراد مل کے دعا کریں وہاں پر حضرات کے ساتھ ایک بار پھر کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے آخری کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں کینیکا سے بات کر رہی ہوں میرا نام ایمن ہے جی فرمائیے میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو کا جو آج کا موسم ہے وہ بہت اچھا ہے اور سب سے کے بات یہ کہ جو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کھویا رمضان میں اور کیا پایا میں اس کے ناصر سے بولوں گی کہ میں نے پورا مہینہ یہاں پہ رہتے ہوئے کی بہت دیکھا ہے اور آپ کے سارے پروگرامز دیکھے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں علامیہ نے خود مجھے یہاں پہ پروگرام دیکھا میرے دل میں کیا نیچنی تھی ڈالی ہے کہ میں اتنی زیادہ دین کی طرف راغب ہو گئی ہوں مجھے مطلب اسپیشلی پر ڈے کے حساب سے مجھ میں بہت چینج آئی ماشاء اللہ ماشاء اور مطلب بہت بہت بہت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا زیادہ میرے دل میں اچھی نیت ڈالی اور اس کو آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا اس چیز کا اور بہت شکریہ اور سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے گھر خریدتے ہیں تو مارکیٹ کے سات یہاں پہ ہوتا ہے اچھا یہ کوششن ہم پٹ اپ نہیں کر پائیں گے بہت کم وقت ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کو اب پیئر ضرور دلوائیں گے لیکن بات یہ بہن میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں ہم نے تو کچھ نہیں کیا جو باتیں قرآن سنت کی روشنی میں ہیں فارم سے آپ تک پہنچائی ہیں یہ تو اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہے کہ اس نے آپ کے قلب میں یہ بات ڈال دی کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ میں پردے کی بڑی پابند ہو گئی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی اس ٹرانسنگ کا حاصل کلام ہے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس سے تو گفتگو میری انشاءاللہ شاء رات تک رہے گی لیکن آج ہم نے یہ پایا کہ ہم نے ایک ایسی بہن پالی ہے کہ جس نے ماشاء کینیڈا کی فضا میں رہتے ہوئے ایک بہت ہی کھلے ٹُلے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پردے کا پابند کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین اقبال نے جناب مفتی العظام جدید صاحب نے محمد عیسیٰ صاحب نے شہباز قمر فریدی صاحب نے خلید واٹر صاحب نے اور ہماری پوری ٹیم نے آج ایک ایسی بہن پائی ہے کہ جس نے ماشاء اللہ پردے کی پابندی کر لی ہے بہت مختصر وقت ہے عیسیٰ صاحب کیا فرمائیں گے اس پوری گفتگو کے حوالے سے اللہ صبح ففٹی 59 کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ ہر ایمان کو چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے تو میری بہن نے غور کر لیا ہم سب کو چاہیے کہ آیات پر غور کریں کیونکہ ہم نے ایک دن اس رات کے سامنے جانا ہے میرا خیال ہے بڑا اچھا میسج بن گیا امر میں بڑا پراپر میسج بہت اتنی بڑی پیاری بات کی میری بہن نے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہی بات ہے کہ اللہ کسی کو ایک آیات دکھا دے تو ایمان کے لیے کافی ہے کوئی پورا قرآن دیکھ لے وہ کہتا ہے یہی زندگی کا یو ٹرن ہے جو ماہ رمضان ہم سے تقاضا کر رہا دیکھیں اگر آج تک میری بہن نے پردہ نہیں کیا تھا کیوں ٹی وی کے ذریعے ماہ رمضان میں نیت کر لی ہے زندگی کو یو ٹرن دے دیا ہے تو ہمیں تمام ویور کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جس طرح میری بہن نے اس طرح کیا ہے ماہ رمضان میں اللہ عالمی کی جانب متوجہ ہوئی ہیں تو تمام جو گزر گیا گزر گیا اب باقی ہم اس میں عبادت کر کے کو پانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین کی رضا کو لوگوں کا بہت کوشش بہت شکریہ آپ لوگ تشریف ان شاء اللہ فریدی صاحب آپ سے کلام سنیں گے لازم بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو بڑا ہی خوبصورت واقعہ سناتا ہوں ایک بار مولان کائنات حضرت علی المرتضا غدی اللہ تعالیٰ انہو جو ہیں وہ زیارت تر کے حوالے سے کے قبرستان پہ گئے وہاں پہ ایک تازہ قبر آپ نے دیکھی اللہ سے یہ دعا کیلامین مجھے اس قبر کے جو معاملات ہیں اس کے جو تمام اس سوال جواب کے معاملات ہیں میرے سامنے کھول دے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اس قبر اور آپ کے درمیان سے جو پردے تھے اس کو اٹھا دیا وہ قبر میں جو مردہ تھا وہ نہایت ہی پریشانی میں مبتلا تھا بہت ہی عذاب میں مبتلا تھا آنکھ جو ہے اس کی عجیب سی ہوئی ہوئی تھی اس کے کان عجیب سے ہوئے تھے اس کی ناک عجیب سی تھی یعنی رش کے وہ آگ میں مبتلا تھا ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھا مولا کائنات نے یہ پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا لیکن میرے لیے دعا کریں آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے علی میں اس پر عذاب نہیں اٹھا سکتا تم اس کے لیے اقتدام مت کرو اس لیے کہ یہ شخص رمضان کے روزے رکھتا تھا اور رکھنے کے باوجود بھی رمضان کی تقریم نہیں کرتا تھا اس کی عزت نہیں کرتا تھا دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا مولا علی نے فرمایا کہ العالمین تو میری درخواست کی لاج رکھ لے اس لیے کہ تیرے اس بندے نے نہایتی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مجھ سے درخواست کی ہے اور اس کو بڑا مان ہے مجھ پہ کہ میں جب دعا کروں گا تو میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا مولا علی روتے ناظیم سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اللہ سے صدا کی کہ یا میری دعا کی لاز رکھ اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی اس دعا کے صدقے سے اس قبر کے عذاب اٹھا دیا لیکن ایک بات نازیم بڑی خاص ہے وہ بات کیا ہے کہ وہ شخص دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو کیا کرتا تھا وہ خوراک رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا رمضان المبارک کا احترام کیا بھی نہیں کرتا تھا آج ناظرین ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رمضان کو تو ہم نے پا لیا ہے لیکن پانے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کو کھو دیا ہے اگر رمضان کو پانے کے بعد اعمال کو کھو دیا ہے اگر رمضان کو پانے کے بعد اس کی عزت اس کی تقریب اس انداز سے نہیں کی ہے اور رمضان کو پانے کے بعد اگر ہم نے اپنے اعمال کو غارت کر دیا ہے اور اس کو آگ لگا ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے بہت کچھ پا کے بھی سب کچھ کھو دیا ہے نا صرف اور بہت کچھ پانے کے بعد اگر انسان سب کچھ کھو دیا کرتا ہے تو پھر اس پانی کی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ حیثیت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس سے تو پھر سب کچھ چلا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا ان شاء اللہ اسی گفتگو کے ساتھ بلکہ چاند داستی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اجازت دے اپنی میزبان جنید اقبال اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا हम ہم سب اے سب گنگ والے مندور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدہ بائے زب سے بچانے بچانا مطبو of the road